بسم الرحمن الرحیم اللہم صحمد علی محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے نام تمام خانہ گرامی میدان شاہد مجھے خانہ گرامی آپ سب کو شمال باغ سے سلامت کرتے ہیں اور باقی طور سامین کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب کے خلاحت میں سے باب نمبر پچا باب سب صفرمایہ اور اس کا اجدار نمبر چار ہے پیج نمبر تین سو پچاس جس کا احتساب پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے تو کل جو ہے شاشن وہاں مسابقہ اور رمی جو چیزوں میں شرائط تھا پانچ چھ دن وہ بیان ہو گیا اور یہ آگے فرماتے ہیں وہ امرمی بھارت تیرا اندازی تیرا اندازی کے جب مقابلہ ہو رہا ہے تو اس میں فرماتے ہیں فلاح الدفی لازمی ہے اس میں مین العلم کو علم ہو پتہ ہو بیادت رمی تیروں کے اعتداد ہاں جی دونوں کو پتہ ہونا ضروری ہے پہلے ہی تو یہ کریں بھئی کل جو ہے دونوں نے کتنا تیر پھینکا ہے دس دس دس دس پھینکا ہے پانچ پانچ پھینا ہے بے بیچ پھینکنا ہے وہ معلوم ہو آداد رم اداد واہ وہ رشق اور اسی کو رشک بولتے ہیں آدھاد تیروں کو تیروں کی آداد کو جو مقابلے میں طلفین پھینکتے ہیں وہ ایک تو آداد رقف معران ہونی چاہیے رشق تیروں کی تعداد دوسرا وہ عدد الساوت ہے اور جیتنے کے لیے کتنی تعداد نشانی پر لگنا شرط ہے وہ بھی مائن ہونے چاہیے جو آدمی جیتے گا اس کو کتنی نشانی پر لگیں گے کتنی تیر تو اس کا جیتنا جو ہے تسلیم کیا جائے گا عدد الحصابات نشانی پہ لگنے کی تعداد بھی مائن ہونے چاہیے یعنی کتنی تعداد نشانی پر لگے گا تو جیتا جائے گا وہ صفت یہاں اور, اور اس کی صفحت بھی تیروں کے آپ نے آج نے ساتھ آپ نام بتائے نا وہ کیفیت ہے کوئی بالکل زمین پہ لگ کے نشانی پہ لگتے ہیں کوئی نشانی پہ پیواز ہو کے رہ جاتا ہے کوئی نشانی کا راز کر کے دوسرے طرف نکل جاتا ہے لہذا جو وہ صفت ہوتی ہے ان کی صفت بھی وہ کیفیت یہاں اور اس کی کیفیت بھی پھر وہاں نشانی پہ تو لگ گیا کیسے لگ گیا صرف چرا ہے ادھر چیر کے خارش ہو گیا کیا ہوا اس کی کیفیت بھی وہ بھی پہلے بیان ہونے چاہیے ہاں جی اس کے صحت بھی بیان ہونے چاہیے اس کی کیفیت بھی تیر نشانی پر لگیں تو کیسے لگیں ہاں جی وہ بھی بیان ہونی چاہیے جینے کے لیے وقادر دلمسافت اور مساحت کا جو ہے کہاں سے مثلاً تیر پھینکنا ہے اور اس کا غرض جس جگہ پہ پھینکنا ہے وہ اور جہاں سے پھینکتے ہیں وہ مساوت بھی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دس فٹ کے فاصلے سے بیس مثلاً دس گز کے فاضرے سے بیس گز کے فاصلے سے چالیس پچاس گز کے فاضلے سے کتنی دور سے پھیننا ہے وہ مسافت بھی معلوم ہونا ضروری ہے وہ تعین ہاں جی اور غرض جس نشانے کو جس چیز کو نشانہ بنانا ہے وہ بھی معین کرے اس چیز کو لگنا چاہیے ہاں جس طرح نشانی باندھتے ہیں وہ سبق ہی اور سبق سے مراد کیا ہے وہ چیز جو بطور جیتنے والے کو جو انعام دیتے ہیں وہ بھی معین ہونی چاہیے ہاں جی کتنا دینا ہے جیتنے والے کو ہاں جی اور کون دینا ہے کس نے دینا ہے خود دونوں سے جمع کر کے رکھیں جو جیتے گے اس کو دینا ہے تنہیل مقابلہ سے یا کوئی امام کی طرف سے بیت المال تھے امام خود کی طرف سے یا کوئی بڑے شاستہ سے حکومت کی طرف سے وہ بھی معین ہونا ضروری ہے ہاں جی سبق جو انعام بطور انعام دیتے اور وہ معین ہو ب تماسل جنس الحالت اور جس چیز کے ذریعے سے مقاصد کی وہ جو کمان ہے تیر ہے ان میں بھی اقسام ہیں عربوں میں ہاں اچھے قسم کا تیر بھی ہوتی ہے اور دوسرے درجے کا تیسرے درجے کا تو وہ بھی جو ہے جن سے وہ بھی مساویوں نے جوڑی ہے تماشل ایک جیسا نا جنس الا جس چیز میں تیرا اندازی کیا جاتا ہے اس کے جو حالات استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بالکل ایک جیسا ہو مین القوبی اے تو کمان جو ہے وہ بھی دونوں کا ایک ہی جیسا ہو و جو تیر پھینکتے ہیں وہ بھی ایک سزا ہو اگر تلوار بازی تو تلوار وسیخ وہ بھی ایک جیسا ہو ور رحم بازی ہو تو وہ بھی ایک جیسا ہو باقی اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو اپنی پہلے پہلے حراپ نوقدار لکڑی مثلا ان تمام چیزوں میں بھی جو ہے برابر ہونا ایک جیسا ہونا ضروری ہے جس چیزوں کا آواز میں مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو بتایا جب مقابلہ تیراندازی ہوتے ہیں تو تیر اندازی میں ہاں جی یہ ساری چیزیں آپس میں معلوم ہونا ضروری ہیں اور ان میں کچھ چیزوں میں برابری ہونا ضروری ہے تب جا کے یہ مقابلہ صحیح ہوگا آئیے فرماتے ہیں بھائی یعنی جو مسابقہ تو ان مسابقہ دوڑ گور دوڑ ہاتھی دوڑ نے پہلے پڑھ لیا خچر پر دوڑ اونٹوں پہ دوڑ یہ سارے دوڑ دوڑ کا مقابلہ عام طور پر غور دور کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے گور دور اور مرامات اور تیر اندازی یہ دونوں کھیل جو ہے اب کھیلا جائے گا مقابلہ ہوگا تو مسابقہ اور دوڑ کو مقابلہ گوڑ دور کا یا دوسرے جانوروں کا مقابلہ تیر اندازی جو ہے ہاں جی یہ بین نلسن ہاں جی دو آدمیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں مقابلہ و بے نہیں دو گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور خواب بین دو شرط ہو یاد دو, دو گروہ کے درمیان ہو دونوں شرطوں میں وطادور و اور یہ دونوں طرح کے مقابلے ہاں جی اور یہ دونوں کے جو ہیں ہاں جی چلے گا دو گروہوں میں ہاں دو گروہ میں جیسے دونوں مقابلوں میں وہی شرط عائد ہوتی ہے جو تیراندازی کی تعداد ہمت وطادور و حاتان علی شرائط دلتیں اور یہ دونوں جو ہے مقابلے خواہ دو آدمی میں ہو خواہ دو گروہ میں ہو یہ دونوں جو ہے چلے گا ان شرائط پر اللہ تعشرۃحا جو ان دونوں نے مقابلے کے شروع دو میں شروع میں دونوں طرفے نے شرط لگایا عدد رم میں بھی تیروں کی تعداد میں بھی یا دونوں شاخ سے مقابلہ انہوں نے جس جس تعداد پہ طے ہو گیا یا دو گروہ انہوں نے جس تعداد پہ تو طے کیا اتنا تیر پھینکنا چاہیے وہ اعلیٰ دل اور نشانی پر لگنے میں بھی شروع میں جو چی ہو گیا وہ کیفیت تھا اور تیر کے نشانے پر لگنے کی کیفیت میں بھی ہیں جیسے انہوں نے شروع میں طے کیا وہ مقداری مال ریحان اور, اور جو مقابلے میں جنے والے کے لحاظ جو مال دیتا ہے بطور انعام جو ہے مقدار مال ہاں جی والے مسابقے میں جو مال دی جاتی وہ آیا من ہما مقابلہ کرنے والے دو گروہ یا دو شاذ کی طرف سے ہوگا جو جو جیتے گا اس کو دے گا او میں اما یا ان میں سے ایک دے گا او غیر میں یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور امام حکومات کوئی بڑی شاعر وہ سب پہلے طے ہونا پڑے گا خواہ ان کا مقابلہ دو آدمی کے درمیان ہو خواہ مقابلہ دو گروہ کے درمیان ہو جس طرح پہلے جو سارے شرائط بتاتے وہ تمام شرائط ان دونوں میں پہلے طو ہونا ضروری ہے ہاں جی آگے فرماتے ہیں الکانا ہسبینی اوراگر دو گروہ ہے دو گروہوں کا آپ مقابلہ ہو رہا ہے تو یہ طرح دو شاخ کے مقابلے میں دونوں میں بھی برابری ضروری ہے ہاں دونوں میں مقابلے میں برابری ضروری ہے یہ طرح تیروں کے اسباب میں برابری ضروری ہے ہاں جی ہر چیز میں برابر ضروری گھوڑوں دو گھوڑوں میں مقابلے میں برابری ضروری ہے ہاں جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی بتایا ایک کا ہارنے یا کہ نہیں تو وہاں مقابلہ جائز نہیں ہے تو ہے گان ہزبن اگر دو گروہ میں مقابلہ ہو جائے تو پھر وہ جب واجب ہے یکونہ یہ کہ ہو بی عدد الاشخاص ان دونوں گروہ میں جو افراد کے جو تعداد ہیں وہ متصوین ہیں وہ برابر ہونے چاہیے فی مقابلتی بھی مقابلت کل واحد جن من اگر نہیں ہر ایک شخص کے مقابلے میں جو بندے آتے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے یعنی مطلب پانچ آج میں پانچ آدمی دونوں طرف سے ہے تو کون کس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی پہلے سے طے ہونی چاہیے کیونکہ سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے نا تو وہی زید کا مقابلہ کون کرے گا اس طرف سے خالد کرے گا امر کا مقابلہ کون گا اس طرف سے مثلا عمار کرے گا اس طرح پہلے طو ہونا ضروری ہے اور ان کے درمیان میں بھی برابری ضروری ہے کہ اندازاً جو ہے آپ فیصلہ نہ کرے جب تک مقابلہ نہ ہو کون جیتے گا کیونکہ دونوں ماہر ہیں دونوں میں مہارت ہے اس طرح برابری ضروری ہے تب جا کے مقابلہ تصور ہوگا جی لہذا اشخاص جو اشخاص بھی بھی ہیں جن کے آباس میں مقام کے عدادِ اشخاص میں بھی مت برابر ہی ضروری ہے ہاں جی ای کون ابھی عداد الاشخاص سے متصاویر برابر ہو پھر مقابلے تو کل واحد من ہر ایک کے مقابلے میں آنے والا من اگران اس کے ساتھی کا جو جس کے مقابلے میں آئے جانے وہ برابر ہونے چاہیے دونوں گروپ کے پھر ہم یہ تیرہ اندازی میں بھی برابر ہونی چاہیے ہر شاعد کے مقابلے میں جو آتے ہیں وہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے مقابلے میں کون آئے گا کس مقابلے میں کون آئے گا ہاں جی اول فروصتِ یا گھوڑ دور میں بھی کس کے مقابلے میں کون آئے گا برابر ہونا ضروری اوفیما تصاب ہاں جی یا وہ چیز جس میں یہ آپ یہ دونوں آپ سے مقابلہ کرا رہے ہیں میں غیر الرم یہ تیرہ اندازی کے علاوہ کسی اور تلوار بازی والا اس میں مقابلہ ہو رہا ہے اول فروستِ یا گھوڑ دور کے علاوہ کسی اور جانور پہ مقابلہ ہو رہا ہے لہر دونوں اچھا ہاتھی پر مقابلہ کریں بعد میں دونوں اون پر مقابلہ کر رہے ہیں دونوں گروہ کھیلو تو وہ بھی پہلے سے معین ہونا ضروری ہے اور برابری ہونا ضروری ہے اب آگے فرماتے ہیں کو لہج میں اور اگر معین کرے نہ سب کرے کریں معین کرے ہر گروہ ظائم ایک اپنا سربراہ ہاں جی ایک اس ایک زائیم ایک سر سربراہ سربراہ سر یا سردار مانا کہ ایسے ہے اس کھیل کی نگرانی کرنے والا جو ہے دونوں طرف ہر گروہ ایک ذیم سردار کو معین کرے وہ سردار کیا کرے آئین شین کہ وہ معین کرے کوئی چیز کوئی مال لیلمت دو مقابلہ لل دو مقابلہ کرنے والوں میں سے لل المتقاربین ہاں جی دو مقابلہ کرنے والے جو مقابلہ میں ایک دوسرے کے برابر برابر ہے ہاں جی یعنی ابھی ہم فیصلہ نہیں کہہ سکتے کون جیتے گا دونوں میں آیت ہے برابر یہاں لحاظ ہے تو یہ معین کریں کوئی چیز دو مقابلہ کرنے والے اور یہ دو مقابلہ آپس میں برابر ہیں ہاں فض صاحب کے دوڑنے میں ہاں جی فیض صاحب کے مثلاً دوڑ میں جس چیز کے وہ دوڑ لگائیں اس میں یہ زائم معین کریں تو وہ بھی جائز ہے کو دونوں طرف سے ایک ایک ذائق کریں اور وہ دونوں بتائیں جینے والے کے لیے یہ چیز بطور انعام ہے تو یہ جائز ہے فضا کالا رجن جب جو ہے مثلا ان دو ظاہیم میں سے کوئی ایک کہے یا کوئی بھی دوسرا شاخ مطلب امام کا ہے یا کوئی حاکم کا ہے جو بھی کہے وہ والوں کھیلے انعام کے طور پر فیضہ قال راجن جب کوئی شاخ کہے لکھم سطم من المت پانچ آدمیوں کا آپاس میں مثلا گھوڑ دور میں مقابلہ ہو رہا ہے پانچ آدمی کا تو پانچ مقابلہ کرنے والوں سے ایک آدمی کا ہے کہ من سبق تم میں سے جو بھی ہے یہ سابق ہوگا جو سب سے آگے جائے گا جس کا گھوڑا ہاں جی جو جیتے گا مقابلے میں دوڑ میں آتے تو میں اس کو دے دوں گا خم سطح دنان جو جس کا گھوڑا سابق ہوگا جس کا گھوڑا سب سے آگے جائے نکلے گا اس کو میں پانچ دینار دے دوں گا اور پانچ آدمی کا مقابلہ ہے اب یہ پانچوں نے دوڑا تمام شرط کے ساتھ بہت سو تو یہ پانچ کے پانچ برابر ہوا پھر وہ لوگ لگائے تھے آخری نشانے پر پہنچنے میں سب ایک ہی سیکنڈ کے اندر ایک ساتھ نشانی پر پہنچا تو کوئی دوسرے پر نہیں جیتا تو کوئی دوسرے پر سابق نہیں ہوا لہٰذا فلاں تو ان میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا کیوں لہان و لا سبقات کیونکہ لا کوئی سبقات اختیار نہیں کیا لی واحد ان, ان میں سے ایک کو الگ دوسرے پر ان میں سے کسی کو دوسرے پر سبقات حاصل نہیں ہوا لہذا جو ہے سب برابر سے دوڑا برابر سے نشانی پر ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ ایک سے سی سیکنڈ کے اندر پہنچا کوئی کسی پر سبقات حاصل نہیں کر سکا لہذا اس نے کہا تھا جو آگے نکلے گا جو جیتے گا کوئی نہیں جیتا سب برابر نکلا لہذا لہٰذا ان میں کسی کو کچھ بھی انم نہیں ملے گا لیکن والا وہ لو سبق آت میں ان پانچ میں سے ایک آگے نکل گیا سابق ہو گیا ہاں جی تو کہاں الخمس سے تو وہ پانچ کے پانچ جنم لفظ اسے کی ملے گا باقی چار پیچھے جو آگے جیتے گا سب سے آگے نکلے گا جس کا گولہ سابق ہوگا پہ لبن پلے سابق ہاں جی اس کو سب کا لیجر اس کو یہ نہ ملا بولا تھا تو ایک بندہ آگے نکلا باقی چار پیچھے رہا تو اس کو پانچ کے پانچ ملے گا وہی سبق کا احسان ہے اگر دو آدمی آگے نکلا تین پیچھے رہا دو ایک ساتھ آگے نکلا باقی تین پیچھے رہا تو کان اللہ عما تو یہ جو پانچ دن آ ہے پانچ دن ہمیں ان دونوں کو ملے گا دو نل باقی باقیوں کو جو تین ہیں ان کو کچھ ملے گا بدضا اللہ صل کا سبقہ اور اگر تین آگے نکلا ایک ساتھ سابق ہو گیا باقی جو ہیں دو پیچھے رہ گیا یا اور بات یا چار آگے نکلا ایک پیچھے رہ گیا تو یہاں پر بھی چار نے جیتا ایک نے نہیں جیتا تو یہاں ہار جیت ہوا ہے تو کانت الخمسۃ مشروط وہ پانچ جو شرط کیا تھا جو جیتے گا سابق ہوگا کو دیں گے وہ لحم ان چار کو چار جیتے ہیں دو چاروں کو تین جیتے ہیں تین کو اس ایک کو یا دو کو نہیں ملیں مل گے تو یہ جناب والی اچھا انع کے جو ہے یہ شرط پر دیا ہے ہاں جی جیسے جی جی اس نے کہا اسی حساب سے جب مقابلہ ہوگا تو جو جیتے گا جس حساب سے جیتے گا انہیں کو یہ انعام ملے گا اب آگے دوسرا جو ہے عبارت کو تھوڑا لمبا ہے اس کو پڑھیں گی تو شاید جس گنجائش نہ ہو تو انشاءاللہ یہ بقیہ رسم کل اس کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ